وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا انٹرویو کے سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب ثاقی فاروقی ساقی فاروقی صاحب تیرہ سال کے عرصے سے یورپ میں قیام پذیر ہیں انیس سو سرسٹھ میں ان کا مجموعہ پیاس کا صحرا شائع ہو چکا ہے آپ جانے پہچانے شاعر ہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں حال ہی میں ان کا نیا مجموعہ رادار شائع ہونے والا ہے آئیے ان سے ان کے فن پر گفتگو کرتے ہیں ساقی صاحب آپ نے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا اس کی کوئی خاص وجہ ایک بنیادی وجہ تو لفظوں سے دلچسپی ہے اور رسائی مجھے احساس ہوا کہ یہی ایک ٹریڈ ہے جس میں کا جس میں میں کچھ کر سکتا ہوں اس لیے میں نے لفظوں کی روح کو پکڑنے کی کوشش شروع کی اور اور کوئی سبب ایسا نہیں ہے جس کو جس پر میں خاص طور سے کوئی بات کر سکوں آپ تیرہ سال تک یورپ میں رہے اور ابھی بھی وہیں پر قیام پذیر ہیں تو آپ کے خیال میں یورپ اور یہاں کے ادبی رویوں میں کوئی فرق ہے ادبی رویوں میں کہیں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بنیادی چیز کے جو مجھے یہاں نظر آئی جی. وہاں نیا نیا شاعر یا نیا ادیب جب آتا ہے جی. تو پرانے لکھنے والے اسے نظر انداز نہیں کرتے اگنور نہیں کرتے دیو. یہاں آ کر میں نے محسوس کیا کہ پرانے لوگ لوگوں میں ایک طرح کی نظر اندازی والی بات پیدا ہو گئی ہے اور وہ اگر نئے شاعروں ادیبوں کو پڑھتے بھی ہیں تو یہ بتا یہ بتاتے نہیں بتاتے بط, ہوئے شرماتے ہیں اس سے اپنی حتق محسوس کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت قاتل بات ہے وہاں آ, تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ لکھ دیا بکواس بھی کر دی تو اس کو اگنور کرنے کے بجائے اس پر باتیں کرتے ہیں مثلا ایک صاحب نے امریکہ کی میگزین پوئٹری میں ایک نظم لکھی وہ تھی آئی لو یو آئی لو یو کو اٹھارہ بیس بار اس کے ظاہر ہے کوئی کوئی حیثیت ادبی حیثیت نہیں تھی مگر تمام لوگوں نے اس پر بات کی اس پر ڈبلو ایچ آڈن صاحب نے بھی لکھا کہ اس آدمی کے ذہن کے پیچھے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مجھے دکھ ہوا کہ لوگ نئے لکھنے والوں سے یا تو ڈرتے ہیں یا انہیں اپنے پر اعتماد نہیں رہتا یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو ان کی حد تک ہو جائے گی میرے خیال اس کو ختم ہونا چاہیے ساکر صاحب اس کے ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ یہاں لوگوں نے شاعری شاید اپنے محسوس کیا خانوں میں بات دیا ہے یہ جدید شاعری ہے یہ قدیم شاعری ہے یہ روایت پسند شاعری ہے اسی خانے تک وہ فٹ کر لیتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ شاعری قدیم اور جدید بھی ہوتی ہوگی مگر اس کو شاعری ہونا چاہیے پہلے اور چاہے وہ قدیم ہو یا جدید ہو اس کا پہلا یہ ہے کہ اس کا ایک لذت کا ہے ساتھ میں پڑھنے والوں کو سننے والوں کو اس کا پتہ چلے اور یہ خانے تو تمام دنیا زب... کی زبانوں میں ہیں تمام شعرا جو لکھتے ہیں وہ مختلف طریقے ہر دو تین سال چار سال کے بعد اٹھتی رہتی ہیں ایک دوسرے پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں مگر وہ سب یہ جانتے ہیں اور سب کو یہ جاننا چاہیے کہ تمام برے شاعروں اور یا دوسری تحریکوں سے منسلک شاعروں کا بھی حصہ ان کے شعر میری ذات میں یا میری میرے شعر میں یا پرانے جتنے لکھنے والے ہیں جی اچھے یا برے قدیم یا جدید ان سب کا حصہ ہے ان سے آپ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں نہ کیا جا سکتا ہوں اچھا آپ کے شاعری میں وہاں کے ادب کے کچھ اثرات ہیں اس ماحول کے کچھ اثرات آپ کے خیال میں پڑے ہیں آپ نے قبول کیا جی ہاں ایک بات کا مجھے احساس ہوا وہاں رہنے کے بعد میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں تمام ذاتی چپکلی سے آگے نکل گئی میں ڈیٹیچ ہو کر میں نے ایک تو میں نے مطالعہ کیا جتنا یہاں جتنی چیزیں اردو میں آپ لوگ جتنے رسالے یہاں چھپتے رہے چونکہ وہاں رسالے نہیں ملتے زبان جس سے میرا رسائی اظہار اور رسائی کا مسئلہ وہاں پہ تو میں نے سب کو پڑھا اور ڈیٹیچ ہو کر پڑھا اور تمام اچھی چیزیں میرے ذہن میں رہ گئیں چاہے وہ فیض صاحب کی ہوں یا راشد صاحب کی ہوں یا قرار نوری صاحب کی ہوں یا میشر بدایونی کی ہوں یا آپ کی ہوں سب جو اچھی چیزیں وہ میرے ذہن میں رہ جاتی ہیں اور اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہوا کہ سب کی طرف ایک ساتھ ماں, ماں کو پارٹی میری نہیں بن سکی yeah. سب کو ایک ساتھ میں اپنے ساتھ لے گیا آگے دوسرے وہاں کے شاعروں و ادیبوں سے تعلقات پیدا کیے اس لیے کہ جو امیگرنٹ آبادی وہاں ہے اس سے اس انٹلیکچوئل لیول پر تو میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا نا جو جیسے میں یہاں کے شاعروں و ادیبوں سے کرتا ہوں yeah. یہ اس کا دکھ ہوا تو میں نے کوشش کی کہ وہاں کے شاعروں و ادیبوں سے دوستیاں بڑھاؤں تاکہ اس لیول پر تو کمیونیکیٹ کرتا رہوں یہ جی تو میں کیا ان سے ظاہر سیکھا بھی ہوگا میں نے لیکن ایک چیز اور میں پیدا ہوئی کہ ان تمام لوگوں سے جن سے میں مل رہا ہوں لیور پول گروپ والے شعرا یا فلاں جی شعرا یا جی لندن گروپ والے یا آکسفورڈ والے ان سے کہ وہ ان سب کو چاہے وہ سولہ سال کے ہوں یا اٹھارہ سال کے ہوں انگریزی میں لکھ رہے ہوں میں انہیں جانتا ہوں میں جی نے انہیں پڑھا یہ بڑی خوش قسمتی ہے مگر وہ میری قدر بھی کر رہے ہیں مگر مجھے وہ سمجھتے نہیں کہ میں کیا ہوں جی تو اس کا دکھ یہ احساس ہوتا رہا مگر پھر پتہ یہ چلا کہ جس زبان میں بھی آدمی لکھ رہا ہے اس سلسلے میں اس, اس زبان کے سلسلے میں کسی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہم اردو میں پیدا ہوئے تو جی اب اردو میں لکھنے والا اگر انگریزی زبان یا فرینچ زبان کے کو سوپر زبان سمجھ کر کسی کمپلیکس میں, کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے تو ظاہر اس میں کیسے کرے گا جس پتا نہیں چلے جس زبان میں بھی آپ لکھ رہے ہیں بس قسمتی یا خوش قسمتی سے آپ جس زبان میں لکھ رہے ہیں हुँ. اس میں پوری طاقت سے لکھنا چاہیے کسی اور زبان کے مقابلے میں کسی بھی انفیٹک کمپلیکس میں مبتلا ہوئے بغیر اسی طرح پہ آپ اچھے طور پر لکھ سکتے ہیں اسی میں امکان ہے جہاں تک ریکگنیشن کا تعلق ہے وہ کوئی ادب کو ریکگنائز اردو ادب کو کوئی وہاں بیٹھ کے ریکگنائز نہیں کر دے گا چاہے آپ سو نظموں کا ترجمہ کر دیں hmm. ریکگنیشن پوری قوم کو ملتی ہے پورے ملک کو ساری ساری اقدار جب اوپر اٹھتی ہیں اکنامک کنڈیشنس آپ کو ملک کو اوپر لے جاتے ہیں تو سب اس کو ریکگنائز کرتے ہیں ساری دنیا میں نے دیکھا ہے تیرے سال میں یورپ کے تمام یونیورسٹیوں میں رفتہ رفتہ چینی زبان کا کی طرف توجہ شروع ہوئی جی ہاں تو ایشو کھل گئے اب چین شعراء کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے جب جی جی چین اٹھا سب چیز ساتھ اٹھی ادب اکیلا نہیں اٹھتا یہ جی جی پتہ چلا جی ساکی صاحب جی اپ نے بتایا جی جی کہ اپ وہاں جی رہ کر مطالعہ کرتے رہتے ہیں یہاں کے ادب کا جی تو اپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے کچھ نقات کہہ رہے ہیں کہ ادب مر گیا ہے اردو ادب مر گیا ہے شاعری مر گئی ہے یا جو نئی شاعری کی گئی ہے وہ نامقبول شاعری تو اپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ادب مرتا کبھی نہیں مر سکتا ہی نہیں کیونکہ جب تک اظہار اور رسائی کا مسئلہ لوگوں کو تنگ کرتا رہے گا وہ لوگ لکھتے رہیں گے اچھا ادب برا ادب بات کی چیز ہے اس کو ہم جج کرنے والے آج ہم, ہم, ہم نے دیکھا کہ اقبال کی مقبولیت بڑھتے بڑھتے اب کچھ کم ہونے لگی ہم نے دیکھا کہ فیض صاحب انتہائی عروج پر اپنی مقبولیت میں پہنچے ان کی مقبولیت میں کمی محسوس ہم نے دیکھا کہ راشد صاحب کے بارے میں لوگوں نے ٹوہ لگانے شروع کی کہ اس آدمی لکھا کیا؟ یہ شاعروں کا شاعر تو نہیں ہے صرف شاعروں کا شاعر تو نہیں ہے اب اس کے نئے جو لڑکے لڑکیاں آئیں مطلب یہ کہ آپ نے ابھی نئی تحریکیں شروع کی ہی ہیں نسری نظموں کی تحریک اردو میں یہ ایک نئی تحریک ہے مگر اس یہ تحریک پچاس ساٹھ ستر اسی سال دوسری زبانوں وہاں ہوتی رہی ہے مطلب آخری بار اس میں باقاعدگی سے لکھا گیا بڈ جنریشن لکھا ہے جس میں گنس برگ صاحب ابھر کر آئے ہیں پچاس شاعروں نے شروع کیا تھا دو تین شاعر رہ گئے باقی مر گئے سینتالیس تو پتہ یہ چلا کہ کسی طرح پہ آدمی لکھتا رہے روح ہے لفظ کے روح کو جو پکڑتا رہے چاہے وہ نثری نظم لکھیں چاہے آپ غنا والی نظم لکھیں چاہے فری ورس لکھیں یہ ہے کہ لفظ کے روح کو آپ پکڑتے رہیں تو آپ شعر کہتے رہیں گے اچھا یا برائی تو بات چیز ثقر صاحب نصی نظم پہ بات آئی تو نسری نظم لکھنے والوں پر ایک اعتراض یہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ مغربی ادب سے متاثر ہو کر نصیر نظم لکھ رہے ہیں جبکہ خود نسی نظم لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا تقاضا ہے تو آپ کا خیال کیا ہے آپ زیادہ آبجیکٹیو رائے دے سکیں گے اس سلسلے میں میرا خیال <تصفح> یہ ہے کہ یہاں کے لکھنے والوں نے ظاہر ہے مغربی ادب کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم تھا کہ نسر نظم کی ایک چیز وہاں موجود ہے جی ان جیسے کہ راشد صاحب نے جب شعر لکھنا شروع کیا تصد خالد نے یا میرا جی نے اس سے پہلے بلینک ورس اور فری ورش کی مثالیں ہمارے مغرب میں موجود تھیں ظاہر یہ ہمارے یہاں اس کے رہنما ثابت ہوئے اسی طرح نسری نب لکھنے والوں نے کوئی نئی چیز شروع تو نہیں کی ہے یہ تو ممکن ہے کہ ان کی ذات کا ایکسپریشن اس میں ملنے لگا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لکھیں اور تو مغربی مغرب کے جہاں تک اس صنف کا تعلق وہ تو موجود تھی اب ان لوگوں کو احساس یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی ذات کا ایکسپریشن ممکن ہے بہتر کے طور پہ ممکن ہے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو جو ردم اور موسیقی کے کلشے سے وہ صاف بچ گئے ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ نرسری نظموں میں میں نے بھی کچھ تجربے کیے ہیں پچھلے چار پانچ سات نظمیں میں نے شروع کی ہیں بیٹھ کر میں نے اپنے کو ڈیٹیچ کر کے یہ محسوس کیا کہ اس کی کامیابی یا ناکامی کے اسباب کیا ہیں جی یا بیٹی جنریشن یا ڈیس والی جنریشن میں جو شروع کیا تھا کچھ لوگ کیوں زندہ رہ گئے اور زیادہ کیوں مر گئے پتہ چلا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کو توڑ دیا ہم نے ابھی پتہ نہیں وہ ابھی بنے کیونکہ بہت شروعات ہے ابھی جی آپ کے ہاں. ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ نسری نظم لکھنے والا موسیقی اور, اور لفظوں کی طاقت اور لفظوں کی صدا سب کو وہ نثران نثر بنانے لگے اس کا بھی کوئی جواز ملنا چاہیے جس موضوع موضوع جو بھی چاہتا ہے جس طرح سے آ رہا چاہتا ہے اس میں اگر کوئی لفظ کسی لفظ کی موسیقی کو آپ کو جگانا ہے تو جگانا بھی چاہیے اسے اس لیے کہ نہیں یہ اس کے ہم خلاف ہیں اس لیے اس کو قتل کر دو جی. یہ احساس ہوا آ, ساتھی صاحب بات اظہار کی آئی تو آپ کے خیال میں کیا شاعری اظہار ہے یا ابلاغ یعنی آپ شاعری میں ابلاغ کو بہت سُلی سمجھتے ہیں یا صرف اظہار ہے شاعری آ, دونوں اظہار اور رسائی جی. یہ کافی نہیں ہے جہاں تک میرا تعلق یہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں لکھ کر اپنی دراز میں چھپا دوں جی. میں محسوس کرتا ہوں کہ جب تک میں کمیونیکیٹ نہ کروں ایک شخص سے دو شخص سے چاہے سنا کر چاہے چھپوا کر اس وقت تک میرا مسئلہ تو ابلاغ اور اظہار اور رسائی دونوں میں دونوں کا قائل ہوں ساکر صاحب یہ پروگرام نوجوانوں کا ہے تو یہاں کی نوجوان نسل جو کچھ لکھ رہی ہے اس کے متعلق آپ کیا خیال ہے Uh, or, uh, my, all, my, کیونکہ میں اس کا قائل ہوں کہ جو لوگ جو لکھ, جتنا لکھ رہے ان سب کو پڑھتے رہنے okay. uh, معلوم کرتے رہنے کیا ہو رہا ہے اس میں جو نئی باتیں مطلب راشد صاحب نے اس کے مطلب راشی صاحب کے ساتھ میں کچھ دنوں رہا okay. راشی صاحب نے ایک بات بات, بات کی کہ نئے شاعروں نے حساسیت اور سوچ کہ جو نئے نئے تجربے کیے ہیں اس سے اردو کو بہت امیر کر دیا ہے اور یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ ساکی صاحب شکریہ ساکی صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کے اپنے تخلیقی عمل کی کیا نویت ہے بھائی میں اصل میں تمام چیزیں مجھے متاثر کرتی رہتی ہوں مجھے شاعروں سے زیادہ یادیموں سے زیادہ اونٹ جی केकले, ख़ूबसूरत लड़कियां, अधेर औरतें नन्हे बच्चे गुलदान कोई पेंटिंग एजरा पॉंड साहब भी बेथोफन साहब भी ہماری کلاسیکل موسیقی بھی ان سب کوئی مسجد کا مینار بھی اور میں ان سب کو سے سیکھتا ہوں میں, میں کتابوں سے سیکھنے کا عادی نہیں صرف کتابوں سے سیکھ. یہ سب مجھ پر متاثر ہوتی رہتی ہیں میرے اندر لفظ بنتے بگڑتے رہتے ہیں دفن ہوتے رہتے ہیں اور جب میں سوچ لیتا ہوں کہ اب خودکشی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جی. تو شعر لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھتا بھی نہیں چلتے پھرتے کہتا ہوں اور یوں میرے لفظ نظم کی شاعر ہیں یہاں پہ کوئی قیدی جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میری آخری نظم ایک میں نے لکھی تھی فی الحال ہے اس کو سنا دیتا ہوں دو چار منٹ ہے اس میں موسیقی موسیقی کے بھی تجربے کیے ہیں جو کہ نصیبت میں ہوتے رہنے چاہیے اس کا عنوان ہے شیر انداد علی کا میڈک مگر تنگ نظر مٹیالے تالاب میں اس کھلے کمل پر وہ بہار تھی جو دیکھنے والی آنکھوں میں دھنک کھلاتی ہے مگر تنگ نظر مٹیالے تالاب میں اس ادھ پھلے کمل پر وہ بہار تھی جو دیکھنے والی آنکھوں میں دنک کھلاتی پھر پانی کا بلاوا الگ تھا اس کشش سے ہار کر اپنا تہمد اتار کر وہ مردہ پانی میں کود پڑے جل کمبھی سے الجھے تو ہفتے اشرے کے حمل کے مانند نرم اور خام سروں والے گلگت نے صداکار مینڈکوں کے دمدار بچے شارک لہروں کے شور سے ڈر کے فر فر ہر طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور شیر امداد علی گلے گلے پانی میں تھے اور کمل دور تھا بجلی چمکی اور ایک دمدار آبھار اس غبارے کی سرت سے جس میں ہوا بھری ہو اور ہاتھ سے چھوٹ جائے چھپکلی کی تلوار زبان کی طرح سن سن کرتا ہوا ان کے کھلے منہ کی سرنگ میں اتر گیا دن گزرے اور موسم بدلے اور جگھ بیت گئے ایک آواز تعقب کرتی رہتی ہے باہر آنے دو اس زندان سے باہر آنے دو درجنوں ڈاکٹروں اور سرجنوں کے ایک سرے کی خوا سے جل کر دیکھ لیا درجنوں ڈاکٹروں اور سرجنوں کے ایکس رے کی خنک سے جل کر دیکھ لیا شہر بدل کر ملک بدل کر دیکھ لیا مگر لہو میں وہی صدا ہلکورے لیتی ہے باہر آنے دو اس زندہ سے باہر آنے دو شیر امداد علی پانی کی امانت غصب کیے اپنے گھر میں زنجیر ہوئے بیٹھے ہیں باہر پانی کھڑا ہے اور پانی میں پی پل کے پتوں کی طرح سالے خشمگین آنکھوں والے पीले पीले मेंढक अपना घेरा डाले पड़े हुए